پردہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے خواتین کے لیے بہت سارے فائدے اکٹھے ہو جاتے ہیں فرمایا پردہ کریں گی تو کسی شیطان انسان کو اس کے طرف شرارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ با پردہ عورت ہے کوئی حرکت کروں گا ہو سکتے میری ذلت ہو جائے فرمایا پردے کا انتظام کریں اللہ کا حکم آگے ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ ہے اللہ تعالیٰ بود بخشنے والا رحم کرنے والا پھر اس نے صحابہ میں تابعین میں انہوں نے پردے کا طریقہ بتایا ہے چادر کو پین کر کسی نے دونوں آنکھیں کھول دی آگے سے کسی نے ایک آنکھ چھوڑا ہے چادر پہنا ہوا ہے دولاب انہوں نے کے بارے میں آتے ہیں دوسرے تابعین کے بارے میں آتے ہیں اس طریقے سے پردہ کیا جائے اس میں چہرے کے بندش کا ذکر ہوتا ہے آنکھ صرف کول دے جس سے وہ رستہ دیکھ سکے نور میں جو ہم نے پڑھ لیا تھا ما زہرا مینہا اس کے علماء نے یہی لکھا ہے ما اس میں سے جو ہوتے وہ آنکھ ہے رستے کے لیے آگے یا کپڑے کا وہ جو بار ہے جو لازمی طور پر ظاہر آئے گا وہ بورخا ہے دوپٹا ہے اس کے اندر بناؤ سنگار اگر کوئی چیز ایسا ہے جو بار نظر آتا ہے یہ اس میں سے مستثنا ہے۔ لا اِلَّم يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ اَغَر نَارُكَ الْمُنَافِقُ لُق وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَرَضٌ اور وہ جن کی دلوں میں مرض ہیں والمرجفون اور جھوٹے افواہیں پھیلانے والے فالمَدِينَةِ مَدِينَةِ میں مرجف لوگ یہ منافقین ہیں جن کا کام یہ ہے جھوٹے باتیں بنا کر ان کو پھیلانا مرجفین جھوٹے افواہیں پھیلانے اڑانے والے لنگا تو مسلط کر دیں گے ہم آپ کو بے پر اے محمد صلی اللہ کفیحا پھر وہ نہیں رہیں گے آپ کے پاس یعنی مدینے میں اللہ خلیلہ مگر بہت کم مانا ان کی ذلت رسوائے میں ایسا ظاہر کر دوں گا تجھ کو اور تجھے ان کو سزا دینے کے لیے آڈر بھی جاری کر دوں گا پھر وہ مدینے میں رہ نہیں سکیں گے ملعینا وہ ملعون ہیں تتکارے ہوئے لوگ ہیں اے نمازو جہاں کہیں وہ پائے جائیں وہ خضو پکڑ لیے جائیں وہ تفتیرا قتل کیے جائیں قتل کرنا برے طریقے سے یہ شریعت کا سزا کہ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں پکڑو ان کو ان کو سزائے دو معاشرے سے پاک کرو تو ابھی کون دے ابھی مسلمانوں کے معاشرے میں وہ لوگ اسمبلیوں میں ہیں وہ وزیر بنے ہوئے ہیں جن کا کام معاشرے میں گندگی پھیلانا جتنے حرامی پن کے آڑے ہیں ان میں کسی وزیر مشیر کا ہاتھ ہوگا جتنے معاشرے کے اندر بدماش قسم کے لوگ ہیں ان میں سرداری مالداری اور وزیری کے ان کے ہاتھوں کا لازمی حصہ ہوگا تو اب کون قتل کرے کون پکڑے اختیارات تو ان کے پاس ہیں سنت اللہ ہے طریقہ اللہ تعالی کا ہے فلذین ان لوگوں میں خلوا من قبلو جو گزر چکے ہیں پہلے ولن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا نہیں پائیں گے اپ اللہ کے طریقے کو تبدیل اللہ کا نظام وہی ہے معاشرے کے پاکی کے یہ اللہ کا قاعده اور قانون ہے کہ بدمعاشوں کو سزائے دی جائے تب جا کے معاشرہ صاف ہوگا جسلک الناسو نے سوال کرتے ہیں اپ سے لوگ قیامت کے بارے میں کل آپ فرما کا علم اللہ کے پاس کا اور کس چیز نے بتلائی آپ کو لال شاید کے قیامت قریب قیامت کے بارے میں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو کس نے بتایا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے یہ سوالات لوگوں نے بہت کیے قیامت کب ہوگی متسا تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں اس کے بارے میں ہو سکتے وہ قریب ہو. اللہ کے علم میں ہے وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا لوگ معاشرے کے اندر دینی مسائل ہوتے باتیں چلتی ہیں بے دین لوگوں کے اوپر جب رستہ تنگ ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں یار قیامت آ جائے اس سے تو قیامت بہتر ہے یہ فلاں کام کی سزا فلاں کام کی سزا فلاں کام کی سزا یہ تو قیامت ہے جیسے کہ گویا ہمارے پر قیامت انہوں نے مسلط کر دی ہے۔ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہوں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ یقینا اللہ تعالی نار ان کا پھرنا لا کے کافروں پر وان تلم سائر تیار کی ان کے لیے جانم بڑھتی ہوئی آگ ان کے لیے۔ قیامت آ جائے تو وہاں تو ان کے لیے اور سزائے ہے۔ خالدین فیھا بدام شر ہیں جو اس میں لاجدون ولی و نہیں پائیں گے وہ دوست نہ کوئی مددگار ان کے لیے کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن ہوگا کیا یومت وکلبو جو ہوم جس دن پلٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے پھر نارے آگ میں ہوتے نا جس طرح سیخ کے اندر گوشت کو پرویا جائے اس کو آگ کے آگے رکھتے ہیں ایک طرف پک جائے تو پھر دوسرا طرف تو اس طرح ان کے چہروں کو بون جائے گا یقول یا لنا یا, یا ہمیں اتوان اللہ و ہم رسول ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے افسوس لوگوں کو ہوتے وہاں صورت فرقان میں بھی ہم نے یہ پڑھ لیا تھا یا لہ تن تخص تمہار رسول سبیلا وقال اور کہیں گے رب بنا ہمارے رب انتوانا سادہ اب وہ سبب بیان کرتے ہیں کیسے ہم رسول کے اطاعت سے ہٹ گئے اللہ کے اطاعت سے ہٹ گئے سبب کیا بنا اے ہمارے رب اِنَّا تُوَانَا سَعْدَتْ میں ہم نے اطاعت کیا تھا اپنے سرداروں کا وہ کو براہ اپنے بڑوں کا فَابَلُ لُنَسَ سَبِعِلَى انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کیا ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنے سردار وڈیرے ہوتے نا سو میں سے ایک دندار ہوگا ننانوے آپ کو باغ تو ان کے جو چیلے چمٹے ہوتے ہیں مقلدین پیروکار وہ تو ظاہر بات ہے وہ تو ان کو بےدینی کی طرف بلائیں گے اگر وہ بے نہیں ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ کیسے رہیں گے دیندار ہو جائیں گے تو ان کی غلامی سے نکل جائیں گے پھر وہ تو پھر وہ اپنے خاندان میں بھی نہیں چھوڑتے دیندار کو بدماشی کرتے ان پر رب بنا تم من مناز اے ہمارے رب دو ان کو دگنا عذاب میں سے دگنا اسے ان کو دے دو ولانہم لانت تر ان پر لانن کبیرہ بہت بڑا لانت لانت بہت بڑی لانت ان کے اوپر کر دینا اس لیے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو لانت کرنے سے آپ کو کیا ملے گا لیکن ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے نا یا ایوہ الذین آمن ایمان ولو لا تکون امت ہو جاؤ کل لدینا ان لوگوں کے طرف آدھو موسیٰ جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو فبر اہو اللہ فزبری کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مما قالو اس سے جو انہوں نے کہا تھا وقانا اللہ وجیہا ہے وہ اللہ کی نزدیک بڑا مرتبے والا بڑے ردبے والا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیت دیئے بہت تکلیفیت کہتے ہیں اللہ دکھاؤ کبھی کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارا قتل ہو گیا دوسرے طرف ہم کہتے ہیں تم بکرے کو ذبح کر, کرو گائے کو ذبح کرو تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے کبھی کہتے ہیں کہ ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک منسا پلٹ کرنے آئے گا پورے قوم کو گمراہ کر دیا کبھی رستے میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اجعل لنا آل کمال آلیہ ہمارے لیے معبود بناؤ بہت سارے اذیتیں دی ہیں اور وہ مشہور واقعہ بخاری میں کہ مصالح سلاۃ والسلام پر یہ اعتراض کیا کہ یہ ادر ہے ادر معنی اس کے مخصوص شرمگاہ جو ہے اس میں سجن پیدا ہوا ہے ادر کہتے ہیں اس کو کہ انڈوں کے اندر سوجن پیدا ہو جائے تکلیف ہو یہ ہمارے ساتھ برے نہ اس لیے نہیں نہ آتے کہ اس کو آدر کی بیماری ہے مسئلہ سلاۃ السلام جس پتھر پر کپڑے رکھے ہوئے ہیں اب کپڑے پہننے کے لیے پلٹ گئے تو پتھر آگے السلام پیچھے اب اس کا توجہ اس بات کی طرف نہیں ہے وہ تو اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ میں اس سے کپڑے اٹھا لوں اور پتھر آگے آگے اور علیہ السلام اس کے پیچھے یہاں تک کہ یہ پتھر بنی اسرائیل کے سامنے آ پہنچا علیہ السلام فوراً کپڑے اٹھاتے ہیں پھر اپنی لاٹھی کے ساتھ اس پتھر پر وار کرتے ہیں لیکن بنی اسرائیل نے علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ بیمار نہیں ہے منکرین حدیث نے اس کے اوپر سخت اتراض کیا ہے کہ دیکھو جی حدیث کے ذریعے سے نبی کی بےزتی ہو گئی کیا بےزتی ہو گئی بےستتی نبی کی ہو گئی کہ بنی اسرائیل کی ہو گئی بنی اسرائیل کی بےستتی ہو گئی اللہ کے رسول ان کے سامنے آ گئے اور انہوں نے اس کے سرمگاہ کو دیکھا تو بنی اسرائیل کی ذلت ہو گئی نبی کے کہاں سے ذلت ہو گئی اور ساری زندگی اس کے اوپر یہ الزام باقی رہتا کہ یہ آدر ہے تو یہ بہتر تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی نبی کو بنی اسرائیل کو دکھایا کہ جس کو شوق ہے دیکھ لے میرے نبی کو اس کے اوپر آدر کی بیماری نہیں ہے تو بنی اسرائیل کو ضلیل کیا اللہ تعالیٰ نے منکرین حیدیز کو شعور تو نہیں ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ قانون رکھنا ہے تو آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ قانون قرآن میں بھی تو ہے آدم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے صورت آراب میں ہم نے پڑھا ہے اور دوسرے مقامات پر بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی ہوا علیہ السلام سے کپڑے اتار دیے تو قرآن کریم نے یہ ذکر کیوں کیا ہے یہ تو آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی بیستی قرآن نے کر لینا کہ دیکھو اس کا ذکر کیے کہ برینہ ہے پھر اس میں قانون دیکھو کہ مرد کے برینگی کا ذکر یہ کچھ کم ہے عورت کا ذکر ہو جائے تو وہ بہت سخت ہے تو قرآن نے تو آدم علیہ السلام اور السلام دونوں کو برینہ ثابت کر دیا ہے تو کیا اگر اس وجہ سے حدیث کو چھوڑا جائے یا حدیث کو رد کیا جائے کہ اس نے بنی اسرائیل کے سامنے علیہ السلام کو سامنے کڑا کر دیا ہے اور بنی اسرائیل کی ذلت کری ان کی نگاہیں ان پر پڑی ہے تو پھر تو قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا نعوذ باللہ یہ صرف بدبخت لوگ ہے جو نبی کے شان کو یا یادیز کو جانتے نہیں ہیں ان کو شعور نہیں ہے اچھا یا اگر یہ مانا لیا جائے نا تو یہاں مصالحت سلام کو اللہ فرماتے فبر راہ لوگوں نے آزاد دیے تکلیفیں دیے یہ تکلیفیں کیا ہیں قرآن تو اس سے خاموش ہے نا احادیث نے اس کے سراحت کر دی کہ یہ تکلیفیں الزامات یا ایواللذین آمنوا تقلنا وقولوا قولا صدیدا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ صدی بات کرو یسلح لکم آمالکم میعفر لکم ذنوبکم درست کر دے گا وہ اللہ تمہاری عمل کو اور معاف کر دے گا تمہاری ذنوبکم تمہاری گناہ ومیتو اللہ ورسولہو جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے فقط فاضفیما یقین کامیابی حاصل کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی جو بھی یہ اطاعت کرے گا تو اس کے لیے مغفرت بھی ہے گنا اس کے معاف ہو جائیں گے تم میں سے جو بھی عمل کرے گا قول توحید کی بات کرو سنت کی بات کرو لگیل باتیں نہ کرو شکوک شبہات والے باتیں نہ کرو سیدھی سیدھی بات کرو سیدھی بات کرنے سے بہت سارے فوائد انسان کو ملتے ہیں اور ادھر ادھر سے بات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا اس سے بہت سارے نقصانات آتے ہیں یقیناً پیش کیا ہم نے اپنے امانت کو آسمانوں زمینوں پر اور پہاڑوں پر فا انکار کیا انہوں نے یہ کہ اٹھائے اس کو وشف نما ڈر گئے اس سے وہ ملحل انسان اٹھایا اس کو انسان نے کن نکان ظلم یقیناً ظالم ہے اور بہت بڑا جائل ہیں اس میں دو قول ہیں ایک تو یہ ظاہر جو ہم نے ترجمہ پڑھ لیا دوسرا یہ قول ہے کہ حمل زمراد خیاانت کیا ہم نے پیش کیا امانت کو آسمان و زمینوں پر اور پہاڑوں پر خبئی نہ انکار کیا یا حمل نہ کہ اس میں خیانت کرے وہ اشفق نمنہ اور ڈر گئے اس کے خیانت سے وہ حمل حل انسان اور خیانت کی اس میں انسان نے ایک مانا یہ تو ان میں سے کون سے انسان مراد ہے ظالم کافر مشرک مشرق کہ وہ ظلوم ان منجہ ہے ظالم اور جاہل ہے وہ اللہ کی امانت میں خیرت کر چکا ہے تو کو اس نے چھوڑا ہے رسالت میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا ہے وہ ظالم ہو گیا وہ جاہل ہو گیا اس سمراد آدم علیہ السلام یا صالحی نیامبیا نہیں ہے اس سمراد فرمان لمنا فکینا فکات اب اس کا ذکر آ گیا نا شانت کس نے کیا ہے ظلم و جہول کون ہے تاکہ عذاف اللہ تعالیٰ منا فقین مرد و عورتوں کو ولمشرقینشرکات مشرق مرد و عورتوں کو اللہ اور درگزر فرمائے مومن مردوں عورتوں پر وکان اللہ غفور اور رحیمام ہے اللہ تعالیٰ نہایت میں ربان فرمایا کہ منافق اور مشرق یہ عذاب کے حقدار ہے مومن تو اپنے نے اس سب پورا کرتا ہے ہاں کمی رہ جائیں تو کمی کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم نا ان کی کمی کو اللہ پورا کر دے گا دور کر دے گا صورت یا خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خطابات کیے کہ دعوت پہنچاؤ ملامت والوں کی ملامت کی پرواہ مت کرو آپ پر آنے والی باتیں یہ صبر کے ساتھ گزار دو نمبر دو ایمان والوں کو خاص خطابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو اتباع سے آگے پیچھے نہ جاؤ برباد ہو جاؤ گے نمبر تین جہالت کے ایک رسم کا خاتمہ اس صورت میں کہ متبنہ منہ بولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہوتا ہے لہذا اس رسم کو معاشرے سے ختم کرو نمبر چار زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ نما کا واقعہ اور ان کی نکاح کا خاتمہ نمبر پانچ کھانے کے آداب اور دعوت کے آداب کھانے کے بعد کسی کے گھر میں ڈیرے مت ڈالو وہاں سے فارے ہو جاؤ نکل جاؤ نمبر 6 پردے کا حکم کہ پردے کا اہتمام کرو بے پردگی سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہے معاشرے میں تباہی آتی ہے نمبر 6 سات غزب احزاب اور بنی قریزا والوں کا تذکرہ اس صورت میں نمبر آٹھ اللہ تعالی کا امر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑا کرو نمبر نو منافقین کے قبائح ان کے برے عادات نمبر دس پورے عالم کا امانت اللہ نے سارے عالم پر پیش کیا ہے باقی مخلوق نے اس کا حق ادا کیے انسانوں میں سے جو ظالم ہیں وہ اس کے حق ادا نہیں کرتے گیارہ نمبر ایمان والوں کے دس صفات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں نمبر بارہ نبوت کا اختتام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اس سے آگے کوئی نبی نہیں آئے گا نمبر تیرہ نبی علیہ السلام و کو اختیارات اپنے بیویوں کے بارے میں جن کو طلاق دینا چاہتے ہیں جن کو رکھنا چاہتے ہیں نمبر چودہ نبی علیہ السلط کی بیویوں کی فضیلت صورت ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ کے اتباع کرنے پر مسلمانوں کو عبارہ اس کا اکرام اس صورت میں اتباع رسول وہ یہ ہے کہ شرف سے بیزاری کرو توحید پر آ جاؤ یہ اس کی اتباع اصل میں نمبر دو پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے سادات اور کبڑا سے بیزاری کا اعلان کا تذکرہ کیا اس صورت میں اس کی تفصیل ہے اور اسباب ہے نمبر تین پہلے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم دیا کہ آپ رسالت کے مسائل کو پہنچاؤ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین طریقہ تعلیم بتایا تعلیم کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے اور صورت کا عنوان ہے شرک رد چار طریقوں سے دلائلی نقلیا ہے علیہ السلام سے فرشتوں سے ہیں جنات سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان بہت رحم کرنے والا ہے الحمد فی السماوات و الارض تمام تعریف اللہ کے لیے خاص ہے جس کے لئے جو کچھ اسمان و زمینوں میں ہیں وہ سب کے سب اس کے لئے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اس کے لئے تعریفیں ہیں آخرت میں میں وَهُوَ الْحَكِمُ الْقَبِيرُ وہ نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے یہاں تک ہم نے قرآن کریم کی تین حصے مکمل پڑھ لیے پہلے عیسیٰ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ رب العالمین اس حصے میں اللہ رب العالمین کے توحید کا توحید ربوبیت اور دنیاوی انعامات کا ذکر تھا انعامات دنیاوی و اخروی دونوں کا ذکر تھا پھر اس کے بعد ہم نے صورت عام سے الحمد و پڑھ کے شروع کیا تھا اس حصے میں دنیا کے نعمتوں کا ذکر تھا اور اس کا تشریح حلال اور حرام میں فرق اس کے بعد ہم نے صورت کاف سے تیسرا حصہ شروع کیا تھا اس میں بھی اللہ رب العالمین نے برکات توحید ال توحید فلبرکات کا ذکر کیا اور دنیا کے نعمتوں کا تذکرہ اب یہاں سے چوتھے سے شروع ہوتا ہے اس میں آخرت کے نعمتوں کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کو ثابت کرنا اور اس عقیدے پر رد کرنا جو مشرقین کا عقیدہ ہے یہ ہمارے ایسے معبود ہے علا ہے جو زبردستی ہم کو اللہ سے چھڑا دیں گے جو علما کے اصطلاح میں وہ قہریہ کہلاتے ہیں وہ سریا جبری طور پر اللہ تعالی سے منوا لینا وہ جانتا ہے مال مائی علی جو, جو داخل ہوتا ہے زمین میں جو, جو نکلتا ہے اس میں سے و و اور جو اترتا ہے اسمان میں سے مایا را جو چڑھتا ہے, ہے اس میں وہ ورخی ملغفور وہ بہت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے زمین میں داخل ہونا پانی کا دخل اس کا ذخیرہ بن جانا بیج کا داخل ہونا انسانوں کا زمین میں چلے جانا مرنے کے بعد یہ سب اللہ کے علم میں جو زمین سے نکلتے ہیں اناج پودے وغیرہ انسانیت نکلیں گے سارے زمین سے سب اللہ کے علم میں رسمان سے نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں بارشیں فرشتے اللہ کے نعامات فرشتے لے کر آتے ہیں فیصلے اچھے جو اس میں چڑھتے ہیں فرشتے چڑھتے ہیں نیک اعمال اوپر جاتے ہیں صالحین کے اعمال دیندار لوگوں کے روہے اوپر جاتی ہیں وقال اللہ دینا کفرو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لاتا تین سام نہیں آئے گا ہمارے پاس قیامت قیامت نہیں آئے گی قلؑ فرما دیجئے بلا ہاں کیوں نہیں وہ رب بھی میرے رب کے قسم لطا دی انکم ضرور آئے گی قیامت تم کو عالم الغیب و شہادہ عالم الغیب عالم الغیب کے جنب سے جاننے والا ہے غیب کا وہ ضرور تم کو قیامت لا پیش کرے گا لا یعظ بوانہو نہیں پوشیدہ رہتی ہیں اس سے مزقان و ضرورتن فی السماوات و لا فی کوئی بھی چیز زرے کے برابر آسمان اور زمینوں میں بالا اصغر و ملدار کے بولا اکبر نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز یا اس سے بڑے کوئی چیز اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کتاب میں واضح طور پر محفوظ ہے لوہی محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے تم انکار کرو نہ کرو یہ ہو کر رہے گی یہ بات اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے قیامت اللہ نے قائم کرنا ہے کیوں قائم کرنا ہے اس کے لیے علت لینس جی والا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کی ہے ان کا بدلہ ہوگا پھر دنیا میں نیک عمل کا فائدہ کیا ہوگا قیامت اگر نہیں ہے تو الاحمت ہوں اور یہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہیں اور عزت والا رزق اللہ صافی آیا بولو جو کوشش کرتے ہمارے ایتو میں عجز کرنے کے علیم ان کے لیے دردناک سزا مانا اللہ نے قیامت رکھا اسی کام کے لیے ہے تاکہ دونوں کو اپنا اپنا سلا مل جائے اجر مل جائے اگر قیامت نہ ہو تو دنیا میں اچھائی اور برائی کے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو الَّذِي مِن ربك اور دیکھتے ہیں مانا یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں علم. مِن ربك وہ کیا حق ہے ہدایت دیتا غالب اور حمد اور ثنا کے مستحق ذات کی طرف یہ اہل کتاب کی ان علماء کا ذکر یہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے انجیل کے علماء ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہے وہ حق ہے اور وہ تیرے رب کے طرف سے ہے اور اس کے اندر ہدایت ہے اس راستے کی ہدایت ہے جو عزیز اور حمید کی طرف اس کا روان دواں اس کا اختتام ہے اس کی طرف چلنا ہے عزیز وہ انتہائی غالب ہیں حمید محمد اور صلا کے لائق ہیں وقال الذین کفروا قال لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حل ندل لكم کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں علی رجلن اسردل پر اس شخص پر ینبئکم جو تمہیں خبر دے دے تم جب تم ٹکڑے کر دیے جاؤ گے کلا ممزق ہر قسم کے ٹکڑے ٹکڑے مانا پارا پارا کیے جاؤ ذرے ذرے بن جاؤ انکم لفی خلق ان نقم لف یقل یقیناً تم نے پیدائش میں پیدا ہوں گے یہ مشرقین کا طرز کہ کیا ہم اس آدمی کے بارے میں تمہیں نہ بتائیں جو وہ اللہ رب العمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے تمہیں کہ ان کا یہ فکر ہے یہ سوچ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے گل جاؤ گے سڑ جاؤ گے چکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے پھر دوبارہ زندگی ملے گی ایسا دعوت دینے والا شخص آیا ہے کہتے افطرا اللہ کا دے بند باندھتے اللہ پر جھوٹ جننا۔ یہ اس کے اوپر کوئی جنون لگا ہوا ہے جنات کا اثر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بللذینا بلکہ وہ لوگ لائے منون بالاخره جو ایمان نہیں لاتے کے ساتھ فلاذاب ودلال البعید واذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ دنیا میں دور کی گمراہی اور اللہ کا عذاب ان کے لیے سبب۔ حفلم يروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا الا ما بين ايديهم واش چیز کی طرف جو ان کے اگے ہیں سامنے ہیں وما خلفهم اور جو ان کے پیچھے ہے زمین آسمان سے یہ اسمان کو نہیں دیکھتے کہ یہ کس نے بنایا زمین کو نہیں دیکھتے اس, نے بنایا، اس میں اختیارات کو نہیں دیکھتے کہ کس کے اختیارات چلتے ہیں، رات کا آنا دن کا جانا سورج چاند تارے اس کا کوئی مالک ہے ان نشہ نقص بھی ہم اگر ہم چاہیں تو دنسا دیں گے ان کو زمین میں آن اس کے، یا گرا دیں گے ان کے اوپر آ لگی ہم کس اب میں ٹکڑا آسمان سے نکلائل آبد یقیناً اس میں نشانی ہے ہر بندے کے لیے جو انعبت کرنے والا ہو جو اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے یہ سارے ان کے لیے علامات تو توحید کے دلائل اللہ کے پہچان کے بہت بڑی چیزیں ہیں اتنی بڑی باتوں کو کوئی نہیں جانتے تو اس کے اندر عقل کہاں سے ہوگا اللہ ہے اگر آسمان سے میں ان کے اوپر ٹکڑا گرا دوں اس پر میں قادر ہوں زمین میں ان کو دنسا دو اس پر میں قادر ہوں ان کو اتنا شعور نہیں ہے اس بارے میں یہ خدا رکھتے ہیں زرے زرے ہو جائیں گے تو کون ہم کو اٹھائے گا وہ لکھن دا فضلہ یقین دیا تھا ہم نے داؤود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت یہاں اس کا تذکرہ مشرقین پر رد مشرقین نے کہا داود علیہ السلام تو سلام مشکل کشا ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے کیوں بڑے بڑے پہاڑ اس کے ساتھ چلتے ہیں باتیں کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور جناب لوہا اس کے ہاتھ میں نرم پانی کی طرح جو چاہے بنا دے اس کو پگھلانے کی اور آگ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ فرماتے نہیں وہ ہمارا نبیتا نبوت کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو معجزات دیے وہ میرا محتاج ہے وہ تمہارا مددگار نہیں ہے وہ میرا بندہ ہے یا ماہوڑ تصبی پڑو اس کے ساتھ اور پرندوں وہ اللہ لہو الحدید اور نرم کیا تھا ہم نے ان کے لیے لوہا اللہ فرماتے لوہا تو ہم نے ان کے لیے نرم کیا تھا وہ جب ان کو کچھ بنانے کے لیے ہاتھ میں اٹھاتے لوہا نرم ہو جاتا بنا کر رکھ لیتے اپنے جگہ سخت ہو جاتا یہ اللہ فرماتے یہ تو ہم نے کیا تھا وہ اللہ لہ اس میں داود علیہ السلام کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا یہ کمال ہم نے ان کو کر کے دیا تھا اور ہم نے ان کو یہ کہا صابغات یہ کہ بناؤ تم کشادہ زرے کشادہ زرع بناؤ وقدر قدر فر دے اور اندازہ رکھو ان کے کڑیوں میں واملو اور نیک عمل کرو کن بھی ماتام بصیر یقینا جو تم عمل کرتے ہم دیکھنے والے ہیں میں دیکھنے والا ہوں اس میں اللہ تعالی نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ میں نے ان کو کہا تھا یہ لوہ میں نے ان کے لیے نرم کیا تھا میں نے کہا تھا اس انداز میں زورے بناؤ اس طرح ان کے کڑے بناؤ نہ ان کے کڑے بڑے ہوں جس کے اندر تیر کا نوک داخل ہو جائے اور تمہارے بدن کو تکلیف پہنچائے نہ تلوار اس میں داخل ہو سکے بلکہ اندازے کے ساتھ بناؤ زیادہ موٹے بھی نہ ہو جو وزن اس کا زیادہ ہو زیادہ پتلے بھی نہ ہو جو تلوار سے کٹ جائے اور فرمائے جو تم عمل کرتے ہو اس کو میں دیکھنے والا ہوں نگرانی انبیاء پر تب بھی اللہ کی ہے فرمائے یہ چیزیں ہم نے ان کو دیے تھے جسے انبیاء میں ہم نے پڑھ لیا تھا آیات نمبر اسی میں یہ تعلیم تو ہم نے ان کو دیئے تھا علم نہ ہو وَلِسُلِمَانَ الرِّحَ غُدُوَهَا شَهْرُ وَرَوَاهُا شَهْر اور سلمان علیہ السلام کے لئے تابع کیا تھا ہم نے ہوا کو غُدُوَهَا شَهْرُن صبح چلنا اس کا ایک مینے کی مقدار میں وَرَوَاهُا شَهْر اور شام کو چلنا ان کا ایک مینے کے مقدار میں صبح کے توڑے سے لمحے میں اتنا تیز رفتار سفر ایک مہینے کے مسافرات طے ہو جائے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں شروع سے پچھلے لوگوں کو چاہے انبیاء بیاہ ہو یا ان کی امت اللہ نے وہ قوتیں اور وہ طاقتیں دی تھی کہ وہ ہماری امت میں کسی کو نہیں دیا گیا ہے اب دنیا والے جتنے بھی جاز بنائیں افراد اس میں کتنے بیٹھیں گے محدود سلمان سلطلام کے تخت پر ان کی وہ ذرا مشرین نوکر ہر قسم کے لوگوں کو بٹھا کر اور ہوا کو حکم کتنا ہے کتنا رفتار ہے لمحے میں گھنٹے میں پورا ایک مہینے کا سفر کس اللہ کا انتظام وہ اصل نہ القطر اور ہم نے چلایا تھا اس کے لیے بہایا تھا اس کے لیے تانبے کا چشمہ یہ ہم نے اس کو معجزہ دیا ومن الجن و جنوں میں سے ہم نے ان کے لیے تابع کیے تھے میام اور بین یدی باذن رب جو عمل کرتے تھے اس کے سامنے اللہ کے حکم سے اللہ ساتھ میں اپنا حکم لگا رہے کوئی یہ نہ کہے کہ اسلیمان علیہ السلام کا کمال تھا اللہ فرماتا یہ میرا کمال تھا باذن ربی وميزغم انهم عن امرنا ان وجو من عذاب السائر اور جو بھی پھر جاتا ان میں سے جنوں میں سے ہمارے حکم سے ہم چکاتے ان کو بڑکتے ہوئے آگ کے عذاب ہم ان کو جلا دیتے ہم ان کو سزا دیتے معلوم ہوا کہ جنات ان کے قبضے میں ہم نے کیا تھا اس کے اپنے پاس کوئی قوت نہیں تھی کہ جنات کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا یا ملون لہو بناتے تھے اس کے لیے شاہ جو وہ چاہتے ہیں محارب و, و جفان محارب عمارتیں تماسل مجسمے جفان بڑے بڑے تالاب کی طرح برتن جفان جفن کی جمع ہے نا بہت بڑا تال جس میں انسان سالن وغیرہ ڈال کر کہتے ہیں جیسے کہ وہ لمانے تین سو افراد ایک پلیٹ کے آگے بیٹھ کرایا کہانا کھا, کہتے کھا تھے جفان تالاب کی طرح کل جواد حوص کے مانند وہ راسیات اور جمع ہوئے دیگے کدر کے جمع قدور راسیات معنی جو زمین میں گاڑے ہوئے ہو جو اٹھانے کے قابل نہ ہو اتنا بڑا دیگ کہ زمین کے اندر اس کو گاڑ کر رکھا ہے اب نیچے شیڑھی لگائیں گے اس میں اتریں گے صفائی کریں گے ملبہ باہر نکالیں گے اس کو کلٹی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ جب ایک پلیٹ میں کانا اس سے نکالتے ہیں تین سو آدمی کائیں گے تو دیکھ کتنا ہوگا کتنے پلیٹیں اس سے بھری جائے گی اتنے بڑے بڑے دے جو زمین میں دنسا کر رکھی ہوئی تھی انہوں نے نیچے سے آگ جراتے ہیں اور وہ اس میں بند فرمائے شکرا عمل کرو داؤد سلاۃسلام کے آل شکر کام و قلیل عباد شکور ہوں تھوڑی میرے بندوں میں ہوتے ہیں شکر گزار اس میں اللہ رب العالمین نے جنات کے عمل کا تذکرہ کیا جنات نے یہ جو عمل کیا ہے یہ میرے حکم سے کیا ہے میرے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نہیں کیا ہے اس کو تو میں نے یہ معجزہ دیا تھا جنوں کو تو میں نے تابع کیا تھا محاری سے مراد عالیشان مکانات بڑے بڑے بلڈنگ چیزیں تماسیل مجسمے مجسمے میں, میں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا ہماری شریعت میں منع ہے جاندار کا جسم بنانا تماسیل اس کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے کیونکہ داود علیہ السلام سلمان علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے لوگوں کو کھلانا پلانا جنوں سے یہ کام لیتے تھے یہ کام کرو یہ بناؤ پلم جب ہم نے فیصلہ کیا اس کے اوپر نہیں بتلایا نہیں بتلایا ان جنوں میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا لاما اللہ دا بطولر مگر زمین کے کیڑے کو اللہ نے زمین کے کیڑے کو گن کو گن کڑے کو جو لکڑی کہتے ہیں گن اللہ نے اس میں لگایا تاکلو جو کہا رہا تھا من سات اہو اس کے لاٹھی میں سے اس کے لاٹھی کہا رہی فَلَمَّا خَرْرَةَ بَيَنَتِ الْجِنَّو جب وہ گر گیا تو جان لیا جنوں نے اللہ قانو یا لموین الغیب کاش کے ہوتے وہ جانتے غیب کو مَا لَبِثُوْ فِلَعْزَابِ الْمُحِينَ نہ وہ ٹیرے رہتے اس سے زلت کے عذاب میں کرنے عذاب میں وہ نہ ہوتے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر مسلمان قرآن کو پڑھ لے تو وہ بھی زلیل نہ ہوتے آج جو ہو رہے کیوں ہو رہے فلاں جگہ ایک آدمی ہے اس پر جنات آتے یہاں سلطان آباد میں بھی ایک عورت ہے وہ کہتی ہے میرے اوپر جنی آتی ہے عورتیں ان کے پاس آتی ہیں اور وہ اپنا کیفیت بنا لیتی ہے ہاتھ ٹیڑا کر کے انکے ٹیڑا کر کے پھر خود باتیں شروع کر لیتی ہیں ہاں جی آپ کے ساس نے یہ کیا آپ کی بہو نے یہ کیا اور آپ کے اوپر یہ تاویز ہوئے ہیں لو جی پانچ روپے دو ہزار رو دو اس کو خود کلمہ بھی نہیں آ دے اب ایسے اندھے لوگ ہیں جب لوگ مشرق ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جنات موجود تھے انہوں نے تو بعد تو دور کی بات ہے انہوں نے تو ظاہر کا علم بھی نہیں رکھا کیونکہ سلمان علیہ السلام سامنے تھا کسی پر تھا چوبیس گھنٹے ان کے انکوں کے سامنے اور ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے لوگ کہتے نا جنات بڑے ماہر بڑے کنزین ہیں کوئی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ شخص کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں چوبیس گھنٹے اس کرسی پر نظر آتے ہیں آخر کیا بات ہے ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے ہفتہ نہیں ہے مہینہ نہیں ہے کتنا عرصہ ہوا ہے کہ اس کے لاٹی کو کیڑا جب تھوڑے گا کاٹے گا اس میں ٹائم کتنا لگے گا کیونکہ لاٹی کا جو لکڑی ہوتا ہے یہ سخت لکڑی ہوتے ہیں ہاتھ میں استعمال شدہ ہوتا ہے پھر انہوں نے کہیں مٹی کے اندر گاڑ کے نہیں رکھا ہے وہ تو تیار آبادی میں بیٹھا ہوا ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اب اس میں جب وہ کیڑا داخل ہوگا پھر وہ لکڑی کاٹے گا اس میں کتنا عرصہ لگے گا اور یہ, جنات یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ بندہ چوبیس گھنٹے بیٹھا ہوا ہے نہ اس کو کوئی کانا دے رہے نہ کوئی پینا دے رہے نہ یہ قزا حاجت کے لیے نہ یہ نیند کرتے آخر یہ ہوا اس کو کیا ہے؟ چلو خرید تو جائے تو غیب کے بعد تو غیب کے ہیں یہ تو ظاہر کو بھی نہیں جانتے اتنے کنزین ہیں اور لوگوں نے ان کو علم غیب دے دیا کہ نہیں وہ فلاں کے اوپر جنات آتے اور وہ بتاتے اللہ فرماتے ہیں کہ جنات نے کیا کہا اللہ قانون الغیبل بسف الآذاب المحین کاش اگر ہم غیب جانتے تو ہم ضلعت کے رسوائی کے سزا میں مبتلا نہ ہوتے کیوں ٹیکے جب انسان کے سر پر ہوتے نا تو کام انسان بہت تیز کرتے ہیں مالک دیکھتے ٹھیکے دار دیکھتے ہیں سلمان علیہ السلام ان کے انکوں کے سامنے ہیں کہ اگر ہم سستی کریں گے تو وہ پکڑے گا سزا دے گا اب اتنا واضح مسئلہ قرآن میں موجود ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کو لقت کان علی سب کننتا سبا شہر والوں قوم والوں کے لیے فیمس کن ان کے رہائش کے بستی میں آیت النتا نے دو باغات شمال دائیں اور بائیں طرف یہ سبا شہر ان پر اللہ نے عذاب بھیجا اللہ تعالی نے ان کو بہترین باغات دیے تھے دنیا کی نعمتیں اللہ کے نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا اللہ کے بغاوت کی اللہ فرماتا ہے کل عمر کے ربکم کاو <coughs> اپنے رب کے رزق میں سے وش کرو لا شکر ادا کرو اس اللہ کے لیے بلدۃ طیبہتن پاکیزہ شہر ہے اور رب غفور رب تمہارا بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ کا توحید مانو اللہ کے نعمتوں میں سے کاو اور اللہ کا شکر ادا کرو سیلاب بند کا سیلاب اللہ نے, بھیجا ان پر انہوں نے بارشی پانی کے لیے ڈیم بنایا تھا اس میں پانی کا بہت بڑا مقدار اللہ نے روک دیا اور اس کے دیوار کو اللہ نے توڑا توڑنے کے بعد ان کے علاقوں پر وہ پانی چھڑا دیا اس پانی کے اندر ایک ایسا تاثر نے پیدا کیا کہ زمین کو برباد کر کے رکھ دیا کہ زمین سے کوئی اچھا کانے پینے کا چیز نکلے نہیں بنجر کر کے رکھ دیا زمین فرمایا وہ بدل نہ ہوں بدل دیا ہم نے ان کے لیے بھی جنت ہی ان کے دو باغات کے مقابلے میں جنت دو اور باغات زواتین دو ایسے باغ زوات خم خمتن جو کسلے میوے والے ہو معنی جس میں ایسا میوہ ہو خمتن بیکار وہ میوہ جو انسان دیکھ کر کہنے کو دل نہ کرے خمت اس کو کہتے ہیں بیکار میوہ بعضی میں کو انسان دیکھ کر دل نہیں کر دینا بیکار ہے کیڑے لگے ہوئے ہیں شکل بگڑا ہوا ہے وہ اصل اور کچھ جاڑیاں جو ہوتے ہیں جاڑیاں صرف لکڑیاں نظر آتے ہیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں توڑے تو اس میں پتے ہوتے ہیں اس کو اصل کہتے ہیں. وشے ام سدرین اور کچھ بیرے کے درخت کلیل بہت توڑے پھر بیرے میں بھی دو قسمیں ہوتی ہے ایک تو بڑے بڑے اس کے دانے ہوتے ہیں جو مزے ہوتے ہیں ایک بیرے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں صرف کانٹے کانٹے نظر آتے ہیں تو ایسے بیکار بیرے نے کے کے ہم, نے ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کے کے کفر سبب ہم بدلہ دیتے مگر اور کفران نیامت کی تو ہم نے ان کو سزا دی بین بنایا ہم نے ان کے درمیان قرل بارکنا پیہا اور ان بستیوں کے درمیان میں جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی بستیاں ظاہر ایک بستی سے نکلتے تھے دوسرے بستی نظر آتے ایسے کرنے میں مسافروں کو تکلیف نہیں ہوتے جن لوگوں نے سفر کیا ہوتے ہیں وہ جانتے اس کو ایک بستی سے نکلو سامنے نظر آتے کہ وہ دوسری بستی ہے درمیان میں خوف نہیں ہوتے کہ کوئی رات کو ڈاکے والے آئیں گے کوئی مال چوری کر لے گا یا اس درمیان میں کوئی آفت اور مصیبت اور کوئی جنگلات ہے کوئی خطرہ ہے ایک بستی سے نکلو دوسری بستی نظر آئے اس سے آگے جاؤ تیسری بستی نظر آئے چوتھے نظر آئے اس انداز میں علاقے کو اللہ نے آباد کیا تھا تو فرمایا کہ وہ بین القرل نافیہ قورن درمیان ان بستیوں کے جن میں ہم نے برکت رکھی تھی ظاہر بستیاں وقدر نافیہ سر اور مقرر کر دیا تھا ہم نے اس میں منزلے منزل بمنزل ایک اب آباد بات فرمائے سی روفی ہاں چلو اس میں لیا, لیا رات کو دن کو آمنی امن کے ساتھ اس میں خوف نہیں ہوتے رات کو جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ وہ ایک بستی سے نکلے اور سامنے بستی اس میں چراغیں نظر آتی ہیں آپ اندھیرے میں جا رہے رستے میں لیکن سامنے بستی میں اگر چراغ نظر آتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے ہاں سامنے بھی بستی ہے چلو جی پریشانی کی بات نہیں ہے فقالوا فسنونه کہا ربنا يا ہمارے رب بعید بنا اس فارنا دوری پیدا کر ہمارے سفروں میں اب لوگوں کو اچھائی پسند نہیں ہوتی نا دوری پیدا کر دے دور دور کے سفر ہو اور ہم بڑے استقامت مان دے اور اونٹوں پر جائے اور کوئی گاؤں نظر ہی نہیں آئے تو ایسے سفر میں بڑا مزہ آئے گا۔ چلو جی اللہ نے فرمایا ایسا کر لے وزلمون بظوم ظلم کیا انہوں نے اپنے جانوں پر فجال نام احاديث بنایا ہم نے ان کو افسانے واقعات مز نہ ٹکڑے کیا ہم نے ان کو مکمل ٹکڑے کرنا انفی ادارے کاقیناً اس میں نشانے ہیں لیات بہت ساری نشانیاں لکل سب شکور ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے جو اللہ کے دیوے نیتوں نعمتوں پر صبر کرتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے اب اس میں عیش عشرت بدماشی نہ کرے نعمتوں پر صبر کرنے کا یہ طریقہ اللہ نے مال دیا شہد دیے تو اب مال اور شہد کو غلط استعمال نہیں کریں گے جائز کام میں لگائیں اور اس کا شکر ادا کرنا اللہ کے رستے میں خرچ کرنا یقیناً سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو ابلیس نے تو گمان کیا تھا نا اس نے اپنے یقین تک پہنچایا فَاتَّبَعُوْهُ فَسُنُونَ اُن کی پیروی کی اللہ فریقہ من المومنین مگر ایک گروہ نے ایمان والوں میں سے ایمان والوں میں سے ایک گروہ نے شیطان کے بعد نہیں مانی وہ ایمان پر قائم رہے اور باقی لوگوں نے شیطان کی اطاعت وَمَا كَانَ لَوْمَ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانَ نَيْهَا ان کے لیے ان پر کوئی غلبہ کوئی زور اور قوت شیطان کو ان پر نہیں چلتا اِلَّا لِ مگر یہ کہ ہم جان لے کو نہیں لاتے ہیں اخرت پر ممن ہوا منها فی شک ان لوگوں میں سے جو قیامت سے شک میں ہیں اور رب قال انا کل شئ حافظ رب ہر چیز پر نگہبان ہے نگراں ہے فرمایا شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے نا باقی کر تو کچھ نہیں سکتے سوال تھا کہ اللہ اس کو کیوں وسوسے کے لیے بھیجا ہے نہ بھیجتے فرمایا لہنا الا من یؤمن بالاخرا اس میں ہمارے لیے ہم علت رکھا ہے. کون آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس شیطان کے ذریعے سے ہم ان کا امتحان لیں گے امتحان کے بعد ان کے لیے جنت یا جانم کا فیصلہ ہوگا